الوافی بما صحیح حین یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے لیکن اس کتاب میں احادیث کا تکرار نہیں ہے اس کتاب میں دس مقاصد ہیں پہلے مقصد کا تعلق عقیدہ سے ہے دوسرا مقصد علم سے متعلقہ احادیث پہ مشتمل ہے اور تیسرا مقصد آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ ہے عبادات اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان کتب میں سے ایک کتاب ہے جس کا تعلق نماز سے ہے نماز کے مسائل سے نماز کے احکام سے نماز کے فضائل سے اس کتاب میں کئی ایک فصول ہیں ان فصول میں سے چوتھی فصل اس کا تعلق نماز کے طریقہ سے ہے اور یہ فصل آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اس فصل میں کئی ایک ابواب ہیں ان ابواب میں سے بائیسواں باب باب التسلیم یہ سلام پھیرنے کے بارے میں ہے اس باب میں دو حدیثیں ہیں پہلے نمبر پہ حدیث نمبر چار سو فور فور سیون یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر چار سو فور فور ایٹ اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ امام مسلم ہیں انصاد بن ابقاص جناب سعد بن ابو ابوقاص ردی اللہ تعالی عنہ سے سرویت ہے یہ صحابی عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں یعنی ان عظیم دس صحابہ کے میں سے ہیں جن کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی قال یہ ساتھ کہتے ہیں کن تو ارا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم وین ساری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتا تھا کہ آپ اپنی دائیں جانب بھی سلام پھیرتے تھے اور اپنی بائیں جانب بھی سلام پھیرتے تھے حت ارا بیادی یہاں تک کہ میں آپ کے رخسار کی سفیدی کو دیکھا کرتا تھا یعنی کہ میں آپ کے پیچھے ہوتا آپ کا مقتدی ہوتا آپ دہیں جانب بھی سلام پھیرتے بائیں جانب بھی سلام پھیرتے اب سوال پیدا ہوتا ہے سلام پھیرتے ہوئے آپ اپنا چہرہ کس حد تک کس مقدار تک موڑا کرتے تھے تو جناب سعد کہتے ہیں کہ میں بطور مقتدی آپ کے رخساروں کی سفیدی کو پیچھے سے دیکھ لیا کرتا تھا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام کو یا مقتدیوں کو اپنا چہرہ کس حد تک دائیں اور بائیں جانب پھیرنا چاہیے تو اس حد تک پھیریں کہ جو آپ کے پیچھے ہے اسے آپ کے رخساروں کی سفیدی وغیرہ نظر آئے جب کہ آپ نے رومال نہ لیا ہوا ہو جب کہ آپ نے شمع وغیرہ نہ لیا ہوا ہو تو اس عدیز سے ایک تو پتہ چلا کہ آپ سلام دو جانب پھیرا کرتے تھے اور دوسرے نمبر پہ یہ پتا چلا کہ سلام پھیرتے ہوئے اپنے چہرے کو اس حد تک موڑنا ہے کہ جو آپ کے پیچھے ہے اسے آپ کے چہرے کے رخساروں کی سفیدی نظر آ جائے اب ہم منتقل ہوتے ہیں باب نمبر تیئیس کی طرف باپ از ذکر نماز کے بعد اذکار کرنا نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا اس بارے میں یہ باب ہے کیونکہ یعنی فرض نماز سے آپ فارغ ہو چکے فرض نماز کے بعد کیا کرنا ہے کیا عبادت سے فارغ ہونے کے فوراً بعد آپ نے گفتگو شروع کر دینی ہے کام کاج شروع کر دینا ہے نہیں سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد آپ اللہ کا ذکر کریں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 رفاسوتی ذکری آواز کو ذکر کے ساتھ بلند کرنا یعنی کہ ذکر کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرنا کس موقع پہ ہی نئی ان شریف الناسو جب لوگ پھرتے ہیں فارغ ہوتے ہیں کس سے مکتوبہ آتی؟ فرد نماز سے جب لوگ فرد نماز سے فارغ ہوتے ہیں اس موقع پہ بآواز بلند اللہ کا ذکر کرنا کان عدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی علیہ السلاط اسلام کے زمانے میں موجود تھا ایسا ہوتا تھا تو عبداللہ ابن عباس نے بتا دیا کہ جو ہی لوگ فرض نماز کا سلام پھیرتے تھے اس کے بعد اونچی آواز سے بلند آواز سے کیا کرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے وقال ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کن تو عالم و ادن میں جان لیا کرتا تھا مجھے علم ہوتا تھا ادھن سرفو جب وہ فارغ ہوتے کس سے فارغ ہوتے نماز سے نماز سے کا جب سلام پھیرتے جب نماز سے فارغ ہوتے جب نماز سے پھرتے اس چیز کا مجھے علم کس کے ساتھ ہوتا تھا بدالکا اس کے ساتھ کس کے ساتھ بآواز بلند اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ یعنی کہ نبی علیہ السلط کے سلام پھیرنے کی آواز کئی دفعہ مجھے پچھلی صفوں میں نہیں پہنچتی تھی لیکن سلام کے بعد جب پہلی صفوں والے اور پچھلی صفوں والے اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کرتے تب مجھے پتہ چل جاتا کہ واقعی سلام پھر چکا ہے کہتے ہیں تو آلم میں جانا کرتا تھا مجھے علم ہوتا تھا مجھے معلوم ہوتا تھا اذن صرفو جب وہ فارغ ہوتے یعنی ان کے فارغ ہونے کا مجھے علم ہوتا تھا بدال کا اس کے ساتھ کس کے ساتھ بآواد بلند اللہ کا ذکر کرنے کے ساتھ اذا سمے تو جب میں اس کو سنتا جب میں اس ذکر کو سنتا تب مجھے پتا چل جاتا کہ اب سلام پھر چکا ہے نبی علی سات السلام سلام پھر چکے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سلام پھرنے کے بعد سبھی لوگ اونچی واض سے کیا کرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرنا ہے سلام پھرنے کے فورن بعد پہلا لفظ کیا کہنا ہے تو اس بارے میں بخاری شریف کی ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور اس کا نمبر بخاری شریف میں آٹھ سو بتالیس ہے ایٹ فور ٹو کن عارف انقضاء اصلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقبیر کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اختتام کو کیسے پہچانتا تھا بے تکبیر اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ تکبیر کی آواز کے ساتھ سلام پھرتا تو کس کی آواز آتی اللہ اکبر کی آواز آتی تب مجھے پتہ چلتا کہ نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہو چکے ہیں سلام پھیر چکے ہیں اور اب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں جو الفاظ ہمارے سامنے ہیں وہاں پہ صرف اللہ کے ذکر کا تذکرہ تھا یہ بتایا نہیں گیا کہ ذکر کون سا ہوتا تھا سب سے پہلے تو یہ جو الفاظ آئے ہیں حدیث نمبر آٹھ سو بتالیس بخاری شیف کا نمبر بتا رہا ہوں الوافی کا نہیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کیا کہا جاتا تھا اللہ اکبر تکبیر کا ذکر جو ہے اس سے آغاز ہوتا تھا اور اس اس کے بعد ہوگا پہلے اللہ اکبر ہوگا پھر کیا ہوگا اس سے ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا خصوصا میرے ان بھائیوں نے جو سعودی عرب میں رہتے ہیں مکہ مدینہ میں رہتے ہیں کہ وہاں پہ سلام پھرنے کے فوراََ بعد آواز اللہ اکبر کی نہیں آتی کس کی آواز آتی ہے اس کی آتی ہے عصف اللہ کی آتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے میں یہ بھی اشکال دور کرنا چاہوں گا کئی لوگوں کے ذنوں میں اشکال آ رہا ہوگا تو گزارش یہ ہے کہ یہ علماء کا نام جو نماز کے فوراً بعد اس سفار کے قائل ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے اختتام پہ ذکر کی آواز آتی تھی تکبیر کی آواز آتی تھی تکبیر کا منع ہوتا ہے اللہ کی کبریائی بیان کرنا اللہ کی بڑائی بیان کرنا اللہ کی عظمت بیان کرنا تو اس سے مراد ہے استغفار یہ ان کی ایک رائے ہے یہ ان کی ایک سوچ ہے یہ ان کا ایک خیال ہے لیکن پاکو و ہند کی مساجد میں وہ علماء کرام جو کتاب و سنت پہ عمل کرنے کے قائل ہیں جو تقلید کے قائل نہیں ہیں وہ اس بات وہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ بالکل واضح ہیں انہوں نے کہا تکبیر اور تکبیر اللہ اکبر کو کہتی ہیں اس لیے نماز کے فوراً بعد سب سے پہلے کیا کہنا چاہیے اللہ اکبر کہنا چاہیے اس کے بعد اس سخبار کی طرف آئیں تو بہرحال اس ادیض سے ایک تو پتہ چلا کہ نماز کے فوراً بعد گفتگو نہیں کرنی بلکہ کیا کرنا ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے اللہ اکبر کہنا ہے اور یہ پتا چلا کہ اونچی آواز سے ذکر کرنا ہے اور یہ بھی پتہ چلا کہ اونچی آواز اتنی ہونی چاہیے کہ سب لوگوں کی اونچی آواز سے پچھلی صفوں والے پہچان لیں کے سلام پھر چکا ہے اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر چار سو پچاس کی طرف فائیو زیرو کاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عن وراد کاتبل مغیر بن شعبہ رویت ہے وراد سے یہ ورات کون ہے ان کا کیا تعارف ہے یہ مغیرہ بن شعبہ کے کاتب تھے مغیرہ بن شعبہ نے جب کچھ لکھوانا ہوتا تو ان سے لکھوایا کرتے تھے آپ انہیں مغیرہ بن شعبہ کا سیکٹری بھی کہہ سکتے ہیں پرانے زمانے میں ایسے لوگوں کو منشی کہتے تھے آپ منشی بھی کہہ سکتے ہیں تو ورات جو ہیں جو مغیرہ بن شعبہ کے کاتب ہیں کاتب لکھنے والا اور مغیرہ بن شعبہ کے کاتب ورات کس زمانے میں تھے کب تھے جب مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے گورنر کس نے بنایا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے خلیفہ راشد نمبر کون سے ہیں چھ پہلے خلیفہ راشد کون ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسرے عمر رضی اللہ عنہ تیسرے عثمان چوتھے عالی رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ پانچویں نمبر پہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ چھٹے نمبر پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چھٹے ہمارے خلیفہ راشد ہیں ان کے زمانے میں مغیرہ بن شوبہ کوفہ کے گورنر تھے مغیرہ بن شوبہ اثکفی تو کالا کہتے ہیں کون کہتے ہیں ورات مغیرہ بن شوبہ کا فی الحال نام ورات کے تعارف کے طور پہ آیا ہے کہ ورات کون ہے جو مغیرہ بن شوبہ کے کاتب ہیں تو روایت بیان کرنے والے کون ہیں ورات کالا وہ کہتے ہیں املا علی المغیر بن مجھے مغیرہ بن شعبہ نے لکھوایا جسے کہتے ہیں نا اردو میں املا کروائی یہ ہے املا علی بن مغیرہ بن شعبہ نے مجھے لکھوایا یعنی کہ وہ لکھوا رہے تھے میں لکھ رہا تھا فی کتابن اس لیٹر میں الا معاویہ جو کس کی جانب جا رہا تھا معاویہ کی طرف جا رہا تھا تو لیٹر لکھنے والے کون مغیرہ بن شعبہ یعنی کہ لکھنے والے تو ورات ہیں لیکن لکھوانے والے کون ہیں مغیرہ بن شعبہ مغیرہ بن شعبہ بطور گوندر کس کو لیٹر لکھ رہے ہیں خلیفہ کو خلیفہ کون ہے امیر معاویہ اور یہاں پہ یہ وضاحت نوٹ کیجئے گا کہ یہ لیٹر مغیرہ بن شعبہ کیوں لکھ رہے ہیں اصل میں پہلے لیٹر آیا تھا امیر معاویہ کی طرف سے مغیرہ بن کو کہ آپ کے علم میں ہو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سلام پھیرنے کے بعد کیا ذکر کرتے تھے کیا پڑھتے تھے تو مغیرہ بن شعبہ اس کا جواب دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس لیٹر میں کہ نبی علیہ الصلاۃ سلام پھیرنے کے بعد کیا لکھتے تھے اور کیا کہتے تھے کیا ذکر کرتے تھے امیر معاویہ کی محبت دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اور آپ کی سنت اور طریقے سے امیر معاویہ کی محبت دیکھیے نماز کے ساتھ امیر معاویہ کی محبت دیکھیے اللہ کے ذکر کے ساتھ اور دیکھیے کہ کس معاملے میں لیٹر لکھ رہے ہیں کہ آج کوئی حکمران اپنے گورنر کو اس کام کے لیے لیٹر لکھتا ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ کتنے عظیم صحابی ہیں اور مغیرہ بن شوبہ کتنے عظیم صحابی ہیں یہ وضاحت کر دوں کہ امیر معاویہ خلافائے راشدین جناب وبکر جناب عمر جناب عثمان جناب علی کے مقابلے کے نہیں ہیں فضیلت میں ان سے پیچھے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے حکمرانوں سے بھی بدتر ہیں آج کے حکمرانوں سے بھی بدتر ہیں نہیں اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے وہ جناب علی سے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے پیچھے ہیں لیکن جو امیر معاویہ کے بعد میں حکمران آئے اور آج تک آ رہے ہیں امیر معاویہ ان سے کہیں بہتر ہیں ان کے زمانے میں اسلام دور دور تک پھیلا جہاد دور دور تک ہوا تو امیر معاویہ بہت عظیم خلیفہ ہیں بہت عظیم صحابی ہیں تو ورات کیا کہہ رہے ہیں املا علیہ املا لکھوایا علیہ مجھے مغیرہ بن شعبہ نے فی کتاب ان اس لیٹر میں الا معاویہ جو کس کی طرف جا رہا تھا معاویہ کی طرف جا رہا تھا کیا لکھوایا یہ لکھوایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دوبل كل صلاه کہ بیشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد کہا کرتے تھے مکتوبہ کا معنی کیا ہے فرض اور دوبل کا معنی کیا بعد تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر فرض نماز کے بعد کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے لا اللہ الا اللہ دہ لا شریک اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں واہدہ وہ تنہا ہے لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے دیکھیے اللہ کو توحید کتنی پسند ہے اللہ کو شرک سے کتنی نفرت ہے بار بار اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان سے آپ کی زبان سے توحید کے الفاظ نکلواتے ہیں اور شرک سے لا تعلقی کے الفاظ ادا کرواتی ہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں کس چیز میں نہ عبادت میں نہ رب ہونے میں اور نہ ہی اللہ کے ناموں اور صفات میں اللہ کا کوئی اور شریک ہے ان تینوں چیزوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی اور جو کام رب کے ساتھ خاص ہیں ان کی نسبت کسی اور کی طرف نہیں ہوگی اور جو اللہ کے نام ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں اور جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کے لیے خاص ہیں اللہ کے کئی نام ایسے ہیں جو مخلوق کے اوپر بھی بولے جاتے ہیں لیکن الفاظ کی حد تک معنی کے لحاظ سے نہیں اللہ سننے والا انسان بھی سننے والا تو یہ لفظ کی حد تک ہے اللہ بھی سمیع انسان بھی سمیع اللہ بھی سننے والا انسان بھی سننے والا لیکن اللہ کب سے سن رہا ہے ہمیشہ سے کب تک ہمیشہ تک ازل سے ابد تک اور اللہ کے سننے میں کوئی نقص ہو کوئی عیب ہو کوئی کمی ہو کوئی رکاوٹ ہو یا محدودیت ہو کہ اللہ ایک کی سنتے ہوں تو دوسرے کی نہ سنتے ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے انسان تب سنتا ہے جب پیدا ہوتا ہے اور جب پیدا ہوتا ہے تب بھی سننے کی صلاحیت کمزور ہوتی ہے آستہ آستہ بڑھتی ہے اور جب مکمل صلاحیت ہو جاتی ہے تب بھی ایک کمرے کے اندر کی واضح سنتا ہے ساتھ کے کمرے کی آوازیں نہیں سن پاتا ساتھ کے گھر والے کی کیا سنے گا ساتھ کے محلے کی کیا سنے گا پورے شہر کی کہاں سے سنے گا پورے ملک کی کہاں سے سنے گا پوری دنیا کی کہاں سے سنے گا اور ایک اور اپنی زبان میں ہی گفتگو سن سکے گا سمجھ سکے گا اور یہ بھی کئی دفعہ پھر سننے کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور فوت ہو جائے تو کہانی ختم ہو تو یہاں پہ پھر سمی اللہ بھی ہے انسان بھی ہے لیکن یہ جو اشتراک ہے جیسا نام اللہ کا ویسا انسان کا یہ الفاظ کی حد تک ہے مانا کے لحاظ سے اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سمان و زمین سے بڑھ کر تو یہ بھی لفظ چھوٹا ہے تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے لہ ملک کو اسی کی ہے ساری بادشاہی ہر چیز کا مالک اور ہر چیز کا بادشاہ کون ہے اللہ تعالیٰ ولحم اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہر تعریف کا حقدار کون ہے اللہ آپ کہتے ہیں ہر تعریف کا حقدار اللہ ہے تو کیا انسانوں میں کوئی خوبی نہیں ہوتی ایک انسان سخی ہے یتیموں بیواؤں پہ خرچ کرتا ہے بچتوں پہ خرچ کرتا ہے تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وََََََََََََ سب تعریفیں اللہ تعالىٰ كے ليے تو وہ بھی تعریف حقیقت میں اللہ کی ہے کیونکہ جس کی آپ خوبی بیان کر رہے ہیں اس یہ خوبی دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ تو جب بھی آپ کسی خوبی والے کی خوبی بیان کرتے ہیں وہ خوبی کا حال کون ہوتا ہے اللہ تو وہ بھی تعریف دراصل کس کی ہے اللہ کی وہ آلہ کلی ش قدیر اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے اور اس جملے میں تسلی کا سامان ہے ان مظلوم مسلمانوں کے لیے جنہیں دنیا کے مختلف ممالک میں کافر لوگ تنگ کرتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کو منا لیں اللہ کو رادی کر لیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر لیں تو اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو مغلوب کرے گا اللہ آپ کے دشمنوں کو شکست فاش دے گا انہیں تباہ و برباد کرے گا شرط یہ ہے کہ اللہ سے آپ کا تعلق ٹھیک ہو لیکن جب مسلمان شرک کر رہے ہوں کلمہ پڑھنے کے باوجود کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوں تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے اللہ اللہ لا یا لما آتی نہیں ہے کوئی روکنے والا لما آتی اس چیز کو جو تو دے جو تو انایت کر دے جو تو دینے پائے آئے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا اللہ عزت دینے پہ آئے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا اللہ مال دینے پہ آئے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا اللہ اولاد دینے پہ آئے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا اللہ فتح دینے پہ آئے شان دینے پہ آئے مقام دینے پہ آئے حکمرانی دینے پہ آئے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ولا موقع علما مناتا اور نہ ہی کوئی دینے والا ہے اس چیز کو جس کو تو روک دے اب اگر اللہ تعالی کوئی چیز نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی اس لیے بیٹا لینے کے لیے اللہ کو ناراض کر کے قبر والے کو پکارنا قبر والے کی نظر ماننا قبروں کا طواف کرنا قبروں کو سجدہ کرنا یہ دنیا اور آخرت کا نقصان ہے کیونکہ بیٹا تب ملے گا جب اللہ دینے پہ آئے گا اور آپ بیٹے کی خاطر اپنی دنیا بھی تباہ کر لیتے ہیں آخرت بھی تباہ کر لیتے ہیں ولان فعود الجی منکل جد اور نہیں فائدہ دیتی کیا لا ينفو کا فائل کدھر ہے آخری لفظ الجدو بھلا انفو نہیں فائدہ دیتی زل جدی جد کسی شان والے کو کسی مقام والے کو کسی مال والے کو مین کا تیرے ہاں تیرے سامنے الجدو اس کی شان اس کا مقام اس کا مال جد کا ترجمہ آپ کوئی بھی کر لیں شان کر لیں مقام کر لیں مال کر لیں سب ٹھیک ہے اس لیے کسی شان والے کو اس کی شان تیرے ہاں تیرے سامنے کچھ فائدہ نہیں دے گی اللہ کے یہاں فائدہ کس چیز کا ہوگا تقوی کا نیک اعمال کا دعاؤں کا اللہ کی عظمت و خوف کو دل میں بٹھانے کا فائدہ ہوگا اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے اللہ کا ذکر کریں گے اس کا فائدہ ہوگا اگر آپ یہ سمتے ہیں کہ آپ کا دنیاوی مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں کو, کو فائدہ دے جائے گا آپ کا مال آپ کو فائدہ دے جائے گا تو یہ آپ کی بھول ہے حدیث نمبر چار سو فور فائیو ون میم. اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں درج کیا وہ کون سے امام ہے امام مسلم انسوبان رویت ہے کس سو سے سوبان سے سوبان کون ہے نبی علیہ السلام کے ازاد کردہ غلام آپ کے خادم آپ کی خدمت کرنے والے تو سوبان سے رویت ہے قالہ وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدن صرف من صلاتہ استغفر ثلاثہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن صرف جب پھرتے اپنی نماز سے جب فارغ ہوتے اپنی نماز سے استغفر صلان تین بار استغفار کرتے کتنی بار کرتے استغفار تین بار استغفار کا مطلب کیا کہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگنا استغفار میں الفاظ کون سے کہتے تھے ان کا تذکرہ یہاں پہ نہیں آیا اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہے امام اوزائی شام کے بہت بڑے محدث بہت بڑے فقی بہت بڑے عالم ان سے سوال کیا گیا کہ استفار کیسے کرنا ہے تو انہوں نے کہا تھا استغ فر اللہ استغفل اللہ اسر یعنی کہ میں اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں میں اللہ سے گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں تو یہاں پہ زبان کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنی نماز سے پھرتے نماز سے فارغ ہوتے کیا کہتے تین بار استغفار کرتے تو یہ حدیث دلیل ہے ان علمائے کے نام کی جو سمتے ہیں کہ نماز کے فوراً بعد استغفار کہنا چاہیے اللہ اکبر نہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر سے مراد اللہ کی بڑائی بیان کرنا تو استغفار میں بھی اللہ کی بڑائی ہے کیونکہ صوبان کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو کیا کہتے تین بار استغفار کرتے یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے تقبیر کا ذکر نہیں کیا اور ہمارا موقف یہ ہے کہ دونوں حدیثوں پہ عمل کریں عبداللہ بن عباس کے حدیث پہ بھی صوبان کے حدیث پہ بھی بن عباس کے کی حدیث کیا ہے کہ نبی علیہ السلام تقبیر کہتے تھے اور تقبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا استغفار ہوگا تو ایک دفعہ اللہ اکبر تین دفعہ استغار یہ اسکار کی ترتیب بھی ہو گئی پہلے اللہ و اکبر پھر تین دفعہ استغفار وقالا اور آپ یہ بھی کہتے اللہ اللہ انت السلام تو سلامت ہے کس چیز سے ہر ایب سے ہر نقص سے ہر کمزوری سے تو انت السلام تو سلامت ہے اس کا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ انت السلام کہ تو سب کو سلامت رکھنے والا ہے تو اپنے بندوں کو سلامتی دینے والا ہے دونوں ترجمے ٹھیک ہیں جو یہ کر لیں یا وہ کر لیں اللہم انت السلام تو خود سلامت ہے ہر ایب سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک ہے اور دوسرا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے اللہ منت السلام تم بندوں کو سلامت رکھنے والا ہے یعنی کہ جو بھی بندہ کسی شرط سے محفوظ ہے کسی تکلیف سے محفوظ ہے کسی مصیبت سے بچا ہوا ہے تو وہ تیری وجہ سے تو اس کو بچائے ہوئے ہے وہین کا سلام اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے عربی زبان کے قواعد کا تقاضہ یہ تھا کہ جملہ کیسے ہوتا وہ سلام و مین کا لفظ پہلے ہوتا مینکا کا لفظ بعد میں ہوتا کہ سلامتی تیری طرف سے ہے لیکن یہاں مینکا کو پہلے لایا گیا ہے وہ لفظ جس کا حق یہ بنتا ہے کہ اسے بعد میں لایا جائے اسے جب پہلے لائیں گے تو کیا ہو جائے گا حسر پیدا ہوگا تخصیص پیدا ہوگی تاکید پیدا ہوگی اب میں یہ ہے کہ تیری طرف سے ہی سلامتی ہے سلامتی کسی اور کی طرف سے نہیں ہے اے مسلمان تیرے لیے پیغام ہے تو پریشان ہے ظالم تجھے تنگ کر رہے ہیں بدماش تجھے تنگ کر رہے ہیں فاسکو فاطر تجھے تنگ کرتے ہیں تو ان سے بچانے والا کون ہے اللہ رب العزت سلامتی کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے اللہ کو منا لے اللہ کے ساتھ جڑ جا اللہ سے رابطے قائم کر لے اور اللہ کے ساتھ جڑ جانے کے باوجود اگر تکلیف آتی ہے تو یہ تکلیف تیرے لیے نجات کا سبب بنے گی تیرے گناہوں کے جھرنے کا سبب بنے گی تیرے جنت میں جانے کا سبب بنے گی تبارک والاکرام تو بابرکت ہے زل جلالی عظمت والی ذاہ کا من کیا ہوتا ہے والا تو بابرکت ہے دل جلالی عظمت والے وال اکرام اور عزت بخشنے والے عزت دینے والے تباہ رکھتا تو بابرکت ہے دل جلال اے عظمت والے اور عزت بخشنے والے تو یہ الفاظ بھی نبی علیہ صلاحت السلام نماز کے بعد کہا کرتے تھے تو پہلے اللہ اکبر پھر تین دفعہ استغفار اور پھر یہ اللّہ منت السلام و منت السلام تبارک تد الجلال علیہ ول کئی <تصفيق> لوگ اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ اس کے بعد کہتے ہیں و علی کا یرجلام <السلام> اور کچھ اور بھی الفاظ کہتے ہیں جو ہمیں نہیں آتے ہمیں کیوں نہیں آتے کیونکہ وہ ہمارے نبی علیہ السلاط سے ثابت نہیں ہے وہ صحابہ کے سے ثابت نہیں ہیں وہ خود ساختہ ہیں من گڑت ہیں اس لیے اس موقع پہ ایسے الفاظ سے بچیے جو نبی علیہ السلاط اسلام سے ثابت نہ ہوں وہ الفاظ کسی اور موقع پہ آپ کہہ لیں ان میں شرک نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان میں شرک ہے لیکن نبی علیہ السلام کے اذکار کے ساتھ جوڑ کر کو اور الفاظ کہنا یہ درست نہیں ہے حدیث نمبر چار سو باون فور فائیو ٹو میم اس حدیث کو کس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے امام مسلم نے ہن ابھی زبیز روایت کس سے ابو زبیر سے ابو زبیر مکی محمد بن مسلم بن تدرس کال ابو کہتے ہیں یہ ابو زبیر صحابی نہیں ہیں صحابی آگے آ رہے ہیں تو ابو زبیر المکی کہتے ہیں کان ابن الظبیری کہ عبداللہ اللہ بن زبیر یہ کون ہے عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نما خود بھی صحابی ہیں اور ان کے باپ زبیر بن عوام بھی صحابیے اور عبداللہ بن زبیر ان کے نانا کا نام کیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پہلے خلیفہ راشد ان کی والدہ کا نام کیا ہے اسما بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما تو یہ ہے عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کان یقل کہا کرتے تھے پھر دوبوری کلِ سلاطین ہر نماز کے بعد میں ہر نماز کے بعد میں یعنی کہ ہر فرد نماز کے بعد میں ہی ہینسلم جب وہ سلام پھیرتے جب سلام پھیر لیتے اس کے بعد کہا کرتے تھے کیا کہا کرتے تھے لا الہ الا اللّہ لا شریک اللہ لا، لہ الملک و الحمد و كل شئن لا حول ولا قوت لاہ و لا فلحسن اللہ, اللہ, اللہ مخلس علہ الدین ول کرتے تھے لا اله الا اللہ اس کا ترجمہ تھوڑی دیر پہلے کر چکا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے معبود وہ جس کی عبادت کی جائے جن کی عبادت کی جاتی ہے کیا وہ صرف ایک اللہ ہے یا اور بھی ہیں اور بھی ہیں بے شمار ہیں کوئی گائے کی عبادت کر رہا ہے کوئی عورتوں کی شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے کوئی درختوں کی عبادت کر رہا ہے کوئی قبروں کی عبادت کر رہا ہے لیکن یہ سب وہ ہیں جو عبادت کے حقدار نہیں ہیں اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے لبا کو مبود برحق نہیں ہے ایسا معبود نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو سوائے اللہ کے وحدہ وہ تنہا ہے معبود برحق ہونے کے لحاظ سے وہ کیا ہے تنہا ہے لا شریک رہو اس کا کوئی شریک نہیں عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے ہر دعا اس کے لیے ہر دعا اس سے ہر سیدا اس کے لیے ہر طواف اس کے لیے جب بھی نظر مانیں گے اس کے نام پہ مانیں گے کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ عبادت میں نہ ربوبیت میں نہ نا ناموں میں نہ نا صفات میں لہُ الملکو اسی کے لیے بادشاہت حقیقی بادشاہت اسی کی ہے وہ لہ الحمد اور اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں اللہ رب العزت کے لیے وہو علی کلشین قدیر اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے وہ ہر چیز پہ بخوبی قادر ہے لا ولاقوۃ اللہ بلا گناہوں سے دور رہنے کی طاقت ولا قوتہ اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ بلا اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے لا ہولا حول کا میں پھرنا یعنی کہ گناہوں سے پھرنے کی گناہوں سے دور رہنے کی توفیق ولا قوتہ اور نہ ہی نیکی دینے کی توفیق ہے مگر اللہ بلا مگر اللہ کے ساتھ اللہ کی مدد سے لاہولا ولا قوت اللہ بلا نہیں ہے گناہوں سے پھرنے کی توفیق ولا قوطہ اور نہ ہی نیکی کرنے کی قوت اللہ بلا مگر اللہ کی مدد سے اللہ مدد نہ کرے تو انسان نیکی نہیں کر سکتا اللہ مدد نہ کرے تو انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا لا الہ الا اللّہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے ولا ناب اللہ ایع. اور ہم نہیں عبادت کریں گے یا نہیں عبادت کرتے دونوں ترجمے ٹھیک ہیں ہم نہیں عبادت کرتے اللہ یاہو مگر اسی کی کس کی اللہ کی اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے لہنمتوں اسی کے نہیں ہے نعمتوں تمام نعمتی ہر نعمت کس کی طرف سے ہے وما من نعمت فمن اللہ جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے تو جو بھی نعمت آپ کے پاس ہے جو بھی خوبی آپ کے پاس ہے وہ نعمت مال کی شکل میں ہو یا اولاد کی شکل میں یا گھر کی شکل میں یا حسن و جمال کی شکل میں یا قد و قامت کی شکل میں اچھے لباس کی شکل میں کوئی بھی آپ نعمت لے لیں ہر نعمت کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے تو اسی کے لیے نعمت و تمام نعمتیں ولا الفلو اور اسی کا فضل ہے ہر نعمت اسی کا فضل ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے جو خوبی میرے پاس ہے جو نعمت میرے پاس ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے میرا اللہ نے کوئی دینا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے اللہ کو پیسے دیے ہیں تو لن جو لاد دی ہے نہیں ہے جو بھی نعمت میرے پاس ہے وہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے ولاحسنا الحسن اور اسی کے لیے ہے اور اسی ہی کے لیے ہے آپ دیکھیں گے کہ دونوں جملوں میں لہو پہلے آیا ہے جبکہ عربی گرامر کے لحاظ سے اس کو بعد میں آنا چاہیے جس چیز کو بعد میں آنا چاہیے جب پہلے لائی جاتی ہے کسی وجہ سے لائی جاتی ہے تو یہاں پہ وجہ کیا ہے حسر پیدا کرنا اسی ہی کا معنی اسے پیدا ہو رہا ہے ولی حسنا الحسن اسی ہی کے لیے اچھی تعریف ہے خوبصورت تعریف ہے یعنی کہ وہ تعریف جو اللہ کے شیان شان جو اللہ کے لائق ہو وہ اسی کے لیے ہے بہترین تعریف اچھی تعریف عمدہ تعریف اسی کے لیے ہے عمدہ تعریف کا حقدار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے دیکھیں لا الہ الا اللہ اسی ایک دعا میں تین دفعہ آ چکا ہے تین دفعہ اللہ کو توحید کتنی پسند ہے تو لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں مخلصین علہ الدین اسی کے لیے دین کو خالص کر رہے ہیں ان کے لا اللہ ہم کہتے ہیں اس حال میں کہ ہم اسی اللہ کے لیے خالص کر رہے ہیں خاص کر رہے ہیں کس کو دینا دین کو اتاد کو عبادت کو عبادت اسی کے لیے خاص ہوگی اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوگا ولو کری کافرون اور اگرچہ کافر نا پسند کریں ان کے کافروں کو ہماری توحید بری لگتی ہے کافروں کو ہمارا شرک نہ کرنا برداشت نہیں ہوتا لیکن ہم یہ اعلان کرتے رہیں گے کہ اللہ تنہا عبادت کا کردار ہے اگرچہ یہ لا الہ الا اللہ اگرچہ یہ جملہ کافروں کو برا لگتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود براک نہیں تو جب ہم کہتے ہیں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں تو ان کے معبودوں کی نفی ہو جاتی ہے ان کے معبودوں کا انکار ہو جاتا ہے تو ان کو غصہ آتا ہے تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم لا لہ کہتے رہیں گے عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرتے رہیں گے چاہے یہ چیز کافروں کو بری لگے وقالا اور وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر عبد بن زبیر رضی اللہ عنہ ہر نماز کے بعد سلام پھرنے کے بعد یہ لمبا ذکر کیا کرتے تھے اور پھر وقالہ کہتے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوحلو بہننا دوبر کلّ کہ آپ ان کلمات کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیا کرتے تھے ہر نماز کے بعد یو اپنی آواز کو بلند کرتے تھے بہننا ان الفاظ کے ساتھ ان کلمات کے ساتھ ڈبلات ہر نماز کے بعد تو دولہ بن زبیر کے ان الفاظ سے پتا چلا کہ اس ذکر کا تعلق بھی نماز کے بعد سے ہے تو یہ ذکر بھی ان اذکار میں سے ہے جو ہر فرد نماز کے بعد کیا جائے گا اور ابھی تک سارے ایسے اذکار آ رہے ہیں جو ہر فرض نماز کے بعد کیے جائیں گے اب حدیث نمبر چار سو تریپن فور فائیو تھری میم اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے عن ابی حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو حرا سے رویت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رویت کرتے ہیں کہ من منصب اللہ ولاطین کہ جو اللہ کی تصویر بیان کرے جو سبحان اللہ کہے ہر نماز کے بعد میں کتنی بار صلاحطم وصلاطین تینتیس بار سلاس کا اور صلاطین کا کیا تینتیس جو سبحان اللہ کہے اللہ کی تصویر بیان کرے تینتیس تین, بار فی دبو ریکلسلات ہر نماز کے بعد میں وہ حمید اللہ صلاحطم و اور اللہ کی حمد بیان کرے تینتیس بار یعنی کیا کہے الحمد وکبر اللہ تلاۃ ثلاث اور اللہ اکبر کہے بار فطیل کاتی تصاطم تو یہ ننانوے لفظ ہو گئے کتنے لفظ ہو گئے ننانوے ہو گئے تینتیس تینتیس تینتیس ہو گئے کا تو یہ یعنی کہ یہ جو الفاظ کہے گئے ہیں کتنے ہو گئے ننانوے ہو گئے وکال اور کہے وکالہ کا عطف کس کے اوپر ہے سب بہا کے اوپر کہ دو تصویر بیان کرے ہمد بیان کرے تکبیر کہے وکالہ اور کہے تمام الم آتی سو کو پورا کرتے ہوئے کیا کہے سو کو پورا کرنے کے لیے کیا کہے لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ شریک کلا کہے یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ کچھ عادیش میں آتا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے تینتیس بار الحمدللہ کہیں گے تینتیس بار اور اللہ و اکبر کہیں گے چونتیس بار سو پورے ہو گئے اور کچھ عادیس میں یہ آتا ہے تو دونوں کو پر عمل کیا جا سکتا ہے تو یہ اس لحاظ سے زیادہ بہتر ہے کہ سوا جو ہے وہ ایک نیا ذکر ہو گیا تینتیس تینتیس تینتیس ننانوے تو ہو گیا نائنٹی نائن اور وقالا اور کہے تمام المیہ سو کو پورا کرنے کے موقع پہ کیا کہے لا وحدہ شری کلا لہ الملک وحمد وشین قدیر غفی رت خََ یا ان کا انت متلا ذب البحریک لا الہ اللہ اس کا ترمہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں واحد و تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں لہ الملک اسی کے لیے ساری بات شاہی ہے ولہ اور اسی کے لیے تمام طریفیں ہیں الکلشین قدیر اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے تو جو یہ کہے گا اب ملے گا اسے کیا من کا جواب کیا ہے من آیا تھا نا کہ جو تسبیح بیان کرے اور جو پھر سو کو پورا کرنے کی لا الہ کہے پھر آگے کیا ہوگا فرمایا میں غفیرت ختایا ہو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے وہ انکانت اگرچہ وہ ہوں مصرا ذبط البہلی۔ سمندر کی جاگ کے جتنے سمندر کی جاگ جتنے بھی ہوں سمندر کی جاگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اگر اتنے زیادہ بھی گناہ ہوں گے تو یہ اسکار کرنے سے معاف ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے ضبط کا میں کیا ہے جاگ باہر کا میں سمندر مصر جتنے تو یہ اذکار بھی ہر نماز کے بعد کرنی ہے تو ابھی تک جو اذکار آئے تھے یہ کون سے تو جو ہر نماز کے بعد کیے جائیں گے اس کے بعد باب نمبر چوبیس باب الفن نماز سے پھرنا یعنی کہ نماز سے فارغ ہونا نماز سے جب فارغ ہوں گے سلام پھر کے امام کیسے مڑے گا یہ مطلب ہے نماز سے فارغ ہو کے انصاف پھرنا مڑنا حدیث نمبر چار سو چون فور فائی فور قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ قال جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں لاج الحدم لشانی شی امن صلاحی لا ج الا بنائے اہدم تم میں سے کوئی لشانی شیطان کے لیے شعی کچھ بھی من منصلاتی اپنی نماز میں سے یعنی کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی نماز میں کوئی بھی چیز شیطان کے لیے نہ مقرر کرے تم میں سے کوئی بھی اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ رکھے شیطان کے لیے نماز میں کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے لا جلادم تم میں سے کوئی بھی شیطان کے لیے کچھ بھی نہ رکھے منسلات یہ اپنی نماز میں سے کیسے کی اس کی وضاحت کیا ہے کہ یرا وہ خیال کرے کون نماز پڑھنے والا انحق علیہ ہی کہ بے شک اس پہ واجب ہے کہ اللہ صرف کہ وہ نماز سے نہ مڑے نماز سے نہ پھرے اللہ یمین مگر اپنی دائیں جانب امام نے کیا کرنا ہوتا ہے نماز کے بعد وہ اپنا منہ مقتدیوں کی طرف کرتا ہے اب مقتدیوں کی طرف منہ کرنے کے لیے مثال کے طور پہ میں بطور امام بیٹھا ہوا ہوں مقتدی میرے پیچھے ہیں سلام میں نے پھیر لیا دونوں طرف اب میں نے مقتدیوں کی طرف منہ کرنا ہے اب میں مفتیوں کی ترم ہوں دائیں جانب سے کروں گا یا بائیں جانب سے کروں گا ایسے مڑ جاؤں گا یا ایسے مڑ جاؤں گا یہ مسئلہ ہے تو نبی علیہ السلاط وسلام دائیں جانب سے بھی مڑتے تھے بائیں جانب سے بھی مڑتے تھے کبھی دائیں جانب سے مڑتے ہوئے مکتیوں کی ترمو کرتے اور کبھی بائیں جانب سے مفتیوں کی ترمو کرتے اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ اچھا کام ہے اور اچھا کام دائیں جانب سے کرنا چاہیے تو میں دائیں جانب سے ہی مڑوں گا کبھی بھی بائیں جانب سے ہی مڑوں گا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ سوچ نماز میں شیطان کا حصہ رکھ دے گی شیطان کا حصہ مقرر کر دے گی تو کہہ رہے ہیں کہ سوچ ختم کرو کبھی دائیں جانب مڑو کبھی بائیں جانب سے مڑو کیونکہ نبی علیہ السلاۃ اسلام نے دونوں طریقے اختیار کیے ہیں توانا عبداللہ بن مسعود عبداللہ ابن مسود قال وہ کہتے ہیں لا جالدم الشیطان شی صلاتی تو میں سے کوئی بھی شیطان کے لیے کچھ بھی نہ رکھے من صلات ہی اپنی نماز میں سے ذرا کہ وہ خیال کرے ان علی ہی کہ اس پہ واجب ہے اللہ صرف کہ وہ نہ پھرے اللہ یمین ہی مگر اپنی دائیں جانب اللہ انصریف کے وہ نہ موڑے نہ پھرے مگر اپنی دائیں جانب تو یہ خیال رکھنا یہ سوچ قائم کر لینا یہ نماز میں شیطان کا حصہ ڈال دے گی پھر وضاحت کرتے ہیں اللہ بن مسعود لقد عیۃ النبی صلی اللّہ علیہ وسلم کتھیرن صریف و ساری ہی کہ یقیناً میں نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کو دیکھا کتھیرن بہت زیادہ اس سال میں کہ آپ مڑتے تھے یا ساری اپنی بائیں جانب سے یعنی کہ میں نے بہت زیادہ کہا کہ ہمیشہ کہتے ہیں میں نے بہت زیادہ آپ کو آپ आप... اپنی بائیں جانب سے مکتب کی طرح مڑتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ بائیں جانب سے مختلف کی طرف منہ کر لیتے اور کبھی بائیں جانب سے مکتو کی طرح منہ کر لیتے تو یہ ہے نماز سے مقدی مقتر مرنے کا طریقہ اس کے بعد باب نمبر پچیس الخشوع فی الفاصلا نماز میں خوشو اختیار کرنا خشوع کس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پرانے حکیم میں سورہ ممنون میں قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاة مخاشعون یقیناً <تصفيق> مومن کامیاب ہو گئے کون سے مومن جو مومن اپنی نماز میں خشوع و خضور اختیار کرتے ہیں تو خشوع کس کو کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے امام تبری ہی رویت کرتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ وہ قرآن کی عید جو ابھی میں نے پڑھی ہے خاشعون اس کی تفسیر میں کہتے ہیں خائفون ساکنون خوشو اختیار کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ڈرنا اللہ تعالیٰ سے دل میں رب کا خوف ہو اور آپ کا جسم پر سکون ہو یعنی کہ آپ نماز دھیان سے پرسکون ہو کے پڑھیں یہ نہیں کہ نماز میں کبھی داڑھی سے کھیر رہے ہیں کبھی ناک سے کھیر رہے ہیں کبھی آنکھوں سے کھیر رہے ہیں کبھی شماخ سے کھیر رہے ہیں کبھی دائیں طرف دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں خوشبو کا تقاضہ یہ ہے کہ نماز میں پوری توجہ نماز کی طرف ہو دل میں رب کا خوف ہو رب کا ڈر ہو اور جسم کے اوپر سکون چھایا ہوا ہو تو حدیث نمبر چار سو پچپن فور فائی فائی قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان ابھی ہرئی رت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال جناب ابو حریرا رضی اللہ تعلع نو سرویت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل تر قبلتی ہا ہنہ کیا تم گمان کرتے ہو کیا تم سمجھتے ہو کیا تم خیال کرتے ہو کہ قبلتی میرا رخ ہا یہاں پہ ہے نبی علی سات وسلام اللہ رب العزت نے آپ کو ایک سعادت یہ بھی دی تھی کہ نماز کے دوران آپ کو جیسے سامنے سے نظر آتا تھا ایسے پیچھے سے بھی نظر آتا تھا کب نماز کے دوران نماز کے علاوہ نہیں اور نماز میں بھی آپ کو یہ نظر آتا تھا لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ کیونکہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی آپ کو پیچھے سے نظر نہیں آتا تھا مثال کے طور پہ آپ سب نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے نماز قائم ہو چکی تھی بلکہ لوگ رکوع میں تھے تو انہوں نے صف کے پیچھے سے رکوع کر لیا اور پھر صف میں شامل ہوئے تو آپ علیہ السلاۃ والسلام کو یہ چیز بجاتے خود پتہ نہیں چلی کہ کس نے ایسا کیا ہے آپ کو پوچھنا پڑا آپ کو اطلاع دی گئی تو پھر پتہ چلا کہ ابو بکلا تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موقع پہ آپ یہ دیکھ نہیں سکے ایسے ہی اس کے علاوہ واقعات کئی ہی ہوئے ہیں جہاں آپ کو پوچھنا پڑا کہ نماز میں یہ کام کس نے کیا ہے تین تین دفعہ پوچھنا پڑا کہ بھئی یہ کام کس نے کیا ہے تو تب جا کر آپ کو پتہ چلا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے نظر آتا تھا اور یہاں پہ یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ پیچھے سے نظر آتا تھا کیسے کچھ علماء کے نام نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ آپ کو وہی کے ذریعے الہام کے ذریعے معلومات مل جاتی تھی باقاعدہ نظر نہیں آتا تھا لیکن وہی نازل ہوتی تھی تو آپ کو پتا چلتا رہتا تھا پیچھے صحابہ کے کیا کر رہے ہیں اور کچھ علم نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی اس سے آپ کو نظر آتا تھا کہ صحابہ کرام پیچھے کیا کر رہے ہیں اور کچھ نے کہا نہیں آپ کے کندھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے چیز رکھ دی تھی کہ وہاں سے آپ کو نظر آتا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے تو یہ مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں اب ان میں سے صحیح بات کیا ہے صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو آنکھوں سے نظر آتا تھا کیسے کفیت کیا ہے تفسیر کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے یہ اللہ کے کام ہے اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو آپ جیسے آنکھوں سے آگے دیکھتے ایسی نماز کے دوران آپ آنکھوں سے پیچھے بھی دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ فرما رہے ہیں حل ترونا یہ حل استفام کے لیے ہے اور انکار کے لیے ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ قبلتی میرے رخ ہا ہونا یہاں ہے سامنے ہے فول اللہ ماففا علیہ خوشو رکم اللہ رقو اللہ کی قسم ماقفا علیہ مجھ پہ مخفی نہیں ہے پشیدہ نہیں ہے خوشو رکم تمہارا خوشو اور خوشو کے بارے میں مزاق کر چکا ہوں کہ خوشو کسے کہتی ہیں تو مجھ پہ تمہارا خوشو مخفی نہیں ہے ولا رکو اور نہ ہی تمہارا رکو ایک تم رکوع میں جاتے ہو کیسے رکوع کرتے ہو یہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں مجھ سے مخفی نہیں ہے اور نماز میں تم میں خوشو کتنا ہوتا ہے میں یہ بھی نوٹ کر رہا ہوتا ہوں دیکھ رہا ہوتا ہوں نماز میں کدھر دیکھ رہے ہو کدھر نہیں دیکھتے ہو کیا حرکتیں کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے بے شک میں لراکم یقیناً تو میں دیکھتا ہوں اپنی پشت کے پیچھے سے یہاں سے پتا چلا کہ نبی علی السلاط کو اللہ نے صلاحیت دی تھی کہ آپ دورانی نماد پیچھے سے بھی دیکھ لیتے تھے اس کے بعد حدیث نمبر چار سو چھپن فور فائیو سکس اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے ویت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صی خمی سطََ اللّہ, اللہ لہا اعلام کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح نماز پڑھی فی خمی ایک سیاہ رنگ کی چادر میں لہا اعلام جس چادر پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے منقش قسم کی چادر تھی تو چادر ایسی تھی جس پہ نقش و نگار تھی فلاز ریہ نذرتاً تو آپ نے اس چادر کے نقش و نگار کی طرف دیکھا ایک بار تو ایک بار آپ کی اس چادر کے نقش و نگار پہ نگاہ پڑی فلم منصرفہ تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے جب آپ نماز سے پھرے اعلی تو آپ نے کہا از ابو بھی خمی ستی ہلا جہم کہ تم میری یہ چادر لے جاؤ کس کی طرف ابو جہم کی طرف میری یہ چادر ابو جہم کی طرف لے جاؤ وہ تو نہیں بھی ابھی جہم اور میرے پاس ابو جہم کی امبجانی چادر لے آؤ یعنی کہ میری یہ چادر لے جاؤ کیونکہ اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اور میری توجہ تقسیم ہو جاتی ہے میری توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے اور میرے پاس ابو جہم کی سادہ چادر لے آؤ امبجانی یا یہ امبیجان علاقے کی طرف نسبت ہے جہاں سے یہ چادر آتی تھی تو فرمایا میرے پاس ابو جہم کی امبیجانی چادر لے آؤ فعن اچھا اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ چادر آپ نے ابو جہاں کی طرف کیوں بھیجی اور اسی سے دوسری چادر کیوں منگوا رہے, رہے ہیں کیونکہ وہ چادر جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے وہ ابو جہم نے آپ کو بطور تحفہ بھیجی تھی تو آپ وہ چادر واپس دے کر ابو جہم سے متبادل تحفہ لے رہے ہیں تحفے کو رد کرنا آپ نے مناسب نہیں سمجھا تو آپ نے کہا الحت نی کیوں اس نے کس نے اس نقش و نگار والی چادر نے الحت مجھے غافل کیے رکھا ہے عنفن ابھی مجھے غافل کیے رکھا ہے مجھے مشغول کیے رکھا ہے عنفن ابھی انصلاتی میری نماز سے تو اس حدیث کا ہمارے باپ سے کیا تعلق ہے باب کس بارے میں ہے خوشو و کے بارے میں ہے تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی علی صن چاہتے ہیں کہ نماز میں خوشو و برقرار رہے توجہ دائیں بائیں نہ جائے نگاہیں نماز میں رہیں نماز کی جگہ پہ رہیں اور جب چادر وہ ہوگی جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہوں گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی توجہ چادر کی طرف آپ کی توجہ مفزول ہوگی تو اس لیے نبی علیہ سات اسلام نے اس چادر کو رد کر دیا اور سادہ چادر لے لی تو اس سے مجھے اور آپ کو پیغام ملا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارا لباس سادہ ہو اور جس جگہ پہ کھڑے ہو کے جس قالین پہ نماز پڑھیں جس جائے نماز پہ نماز پڑھیں وہ بھی کیا ہو سادہ ہو اور مسجد بھی سادہ ہونی چاہیے مسجد کی قبلے کی دیوار پہ آپ اسکار لکھنے سے بھی گریز کریں کیوں کیونکہ نمازی کی توجہ ادھر جائے گی وہ نماز کی بجائے ان اسکار کو پڑھنا شروع کر دے گا اگر اس کی زبان میں کوئی نصیت لکھی ہوئی ہے اسے پڑھنا شروع کر دے گا اور اگر نقش و نگار مسجد میں بنے ہوئے ہیں توجہ ادھر چلی جائے گی قالین اگر ایسا ہے جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے ہیں توجہ ادھر چلی جائے گی تو اس لیے آپ کا اپنا لباس بھی سادہ ہو جس میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی سادہ ہو اور وہ مسجد جو ہے وہ بھی سادہ ہو اور جس کمرے میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کمرہ بھی ایسا ہو کہ آپ کی توجہ نماز میں رہے اور کمرے کی طرف آپ کی توجہ نہ جائے تو یہ ہیں ابو جہم عامر بن حدیفہ العدوی قریشی وقال احشام بن عروہ اور احشام بن عروا کہتے ہیں ابی ہی اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے باپ کون ہے عروا بن زبیر اور عروع عروع بن زبیر کس سے روایت کر رہے ہیں عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ سے اب عروا جو ہیں ان کا عیشہ سے کیا تعلق ہے ایشہ ان کی کیا لگتی ہیں ان کی خالہ لگتی ہیں تو عشا سے روایت قال نبی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن تو عالمہ میں اس کے نقش و نگار کی طرف دیکھا کرتا تھا وہ انفصلا اس حال میں کہ میں نماز میں تھا ان کی نماز کے دوران میری نگاہ اس چادر کے نقش و نگار پہ پڑتی رہی ہے اب اس کی وجہ سے توجہ تھوڑی بہت تقسیم ہوئی ہے لیکن خطرہ کیا تھا فاخاف و ان مجھے خدشہ یہ ہے مجھے ڈر یہ ہے کہ ان تفتیینہ کہ یہ چادر مجھے فتنے میں مبتلا کر دے گی یعنی کہ فی الحال ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ میری نماز باطل ہو گئی ہو یا میری نماز فاسد ہو گئی ہو لیکن نقش و نگار پہ جب بھی میری نگاہ پڑی ہے تو توجہ تقسیم ہوئی ہے تو اب تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ چادر مجھے فطرے میں مبتلا نہ کر دے تو آپ نے وہ خوبصورت چادر وہ مہنگی چادر وہ بہترین چادر واپس کر دی اور سادہ چادر منگوا لی تو اس سے پتہ چلا کہ آپ جہاں پہ بھی نماز پڑھیں وہاں کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے توجہ تقسیم ہو سکتی ہے اس کا ازالہ کریں یا آپ کسی اور جگہ میں نماز پڑھیں حدیث نمبر چار سو ستاون فور فائیو سیون خواہ اس حدیث کو جس امام نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے وہ امام کون ہے امام بخاری جناب انس بن مالک رضی اللہ, رضی اللہ عنہ سے سرویت ہے کان کرام اللہ جان کہ ام المعمین عائشہ رضی اللہ کا ایک پردہ تھا کرام پردہ یہ باریک اور رنگین پردے کو نام کہتے ہیں جو پردہ رنگین ہو اور باریک ہو عائشہ کا ایک پردہ تھا سطرت بہی جس کے ساتھ انہوں نے ڈھانک رکھا تھا جان نیبا بیتیہ اپنے گھر کے ایک حصے کو اپنے گھر کی ایک جانب کو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ گھر کا یہ حصہ عام طور پہ لوگ نہ دیکھیں شاید اس سائڈ پہ انہوں نے کو ایسا سامان رکھا ہو جس پہ ہر موقع پہ نگاہ پڑھنا مناسب نہ ہو جیسے آج کل بھی گھروں میں لوگ سٹور بنا لیتے ہیں ادھر وہ کپڑے رکھے ہوتے ہیں جو دھونے والے ہوتے ہیں یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو بے ترتیب ہوتی ہیں تو اس قسم کی کوئی صورتحال ممکن ہے تو جناب عائشہ نے اس لیے پردہ لگایا ہوا تھا تو جناب عائشہ کا ایک پردہ تھا جس کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر کے ایک حصے کو ایک جانب کو ڈھانک رکھا تھا فقالبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیقی امی تھی کرو ہٹاؤ انا ہم سے اپنے اس پردے کو اپنے اس پردے کو ہماری طرف سے ہٹا لو ہم سے دور کر دو فعن تضال تصاویر صلاحی کیونکہ بات یہ ہے ضمیر شان ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں میرے سامنے آتی رہی ہیں اس کی تصویریں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تصویروں والا پردہ جناب عیشہ نے لٹکایا ہوا تھا اور آپ نے اس پردے سے روکا کیوں نہیں آپ روک رہے ہیں پردے سے نماز کی وجہ سے اس وجہ سے نہیں کہ تصویریں ہیں تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں تصویروں سے مراد جاندار چیزوں کی تصویریں نہیں ہیں یہاں تصویروں سے مراد یوں لگتا ہے واللہ تعالی عالم یہاں اس سے مراد نقش و نگار ہیں اور بے جان چیزوں کی تصویریں ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کیونکہ اس کی تصویریں مسلسل تارد و فی صلاتی میری نماز میں میرے سامنے آتی رہی ہیں تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نماز میں خوشوخو کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس لیے نمازی کو چاہیے کہ اپنی توجہ بہت اچھی طرح نماز میں رکھے نماز کی تلاوت میں نماز کے سیدے میں نماز کے رکوع میں نماز کی دعاؤں میں اس کے بعد حدیث نمبر چار سو اٹھاون فور فائیو ایٹ خا اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے ان قالت ام امین عائشہ رضی اللہ النحاصر ویت ہے وہ کہتی ہیں سلط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات الطفاطف اسلح کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نماز میں ادھر ادھر جانکنے کے بارے میں التفات ادھر ادھر دیکھنا ادھر ادھر جانکنا تو میں نے نبی علی علیہ السلام سے سوال کیا نماز میں ادھر ادھر جانکنے کے بارے میں فقالہ تو آپ نے فرمایا ہوا اختلاثن یکخت علی من شی قان و منصلا اختلاص اشک لینا یعنی کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جو ہے یہ اچک لینا ہے اختلاص یعنی کہ اچانک کسی چیز کو پکڑ لینا اچانک کسی چیز کو لے لینا اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں اچک لینا تو وہ اختلاص الیکت علیس الشیتان یہ جو نماز میں ادھر ادھر لوگ جانگتے ہیں یہ اچک لینا ہے جسے کون اچکتا ہے شیطان اچکتا ہے کس میں سے اچک لینا ہے بندے کی نماز میں سے کہ بندے کی نماز میں سے یہ اچک لینا ہے جس کو اچکنے والا کون ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے شیطان جو ہے بندے کو آمادہ کرتا ہے دائیں بائیں دیکھنے پہ ادھر دیکھو کیا ہے وہ آ گیا ہے وہ جا رہا ہے تو انسان شیطان کی بات مان کر دائیں بائیں دیکھتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے نماز پہ حملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نماز کے در و ثواب میں کمی آتی ہے نماز میں نقص آتا ہے اور نماز کے خوشی خضو میں کمی آتی ہے تو ہوا اختلاف یہ اچک لینا ہے اچکنے والا کون ہے شیطان اور کس چیز کو اچک لیتا ہے بندے کی نماز میں سے ایک حصے کو اچک لیتا ہے تو اس سے بھی پتہ چلا کہ نماز میں خوشو و کی بہت زیادہ اہمیت ہے نماز میں خوش و کو برقرار رکھیں اور دائیں بائیں دیکھنے سے گریز کریں دائیں بائیں دیکھنا اگر آنکھوں کے ذریعے ہے یعنی کہ آنکھ تھوڑی سی انسان دائیں بائیں پھیرتا ہے چہرہ ادھر ہی ہے تو یہ جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے خوشوخو میں کمی آ جاتی ہے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے اور دوسرا کیا ہے دیکھنا چہرہ پھیر کر تو چہرہ پھیر کر دیکھنا ایسے چہرہ پھیر لینا اس انداز سے دیکھنا جو ہے یہ کچھ علماء کے نام اسے حرام قرار دیتے ہیں اور کچھ مقروع قرار دیتے ہیں اور تیسرے نمبر پہ ہے اس انداز سے دیکھنا کہ آپ سینہ ہی موڑ لیں آپ کا سینہ قبلے سے ہٹ جائے تو اس سے انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے تو اس لیے مکمل طور پہ انسان کو چاہیے کہ اپنی توجہ نماز میں رکھے اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی نگاہ وہاں پہ ہو جہاں پہ وہ سجدہ وغیرہ کرتا ہے جو نماز کی جگہ ہے وہیں پہ اس کی نگاہ ہو اس کے بعد باب نمبر چھبیس باب رفع البصر علاسلۂ نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا حدیث نمبر چار سو انسٹھ فور فائیو نائن خواہ اس حدیث کو بیان کرنے بیان کرنے والے امام کا نام ہے امام بخاری عن انس بن مالک ان قال جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں قالنبی قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال اقوام ان لوگوں کا کیا حال ہے یرفعاون صلاتهم جو اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں کب فی صلاتم اپنی نماز میں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا ان لوگوں کا کیا حالت ہے جو اپنی نگاہیں اپنی نماز میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں تو آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں فشتد دا فی ہوفی دا تو آپ کا قول اس معاملے میں شدید ہو گیا آپ جب ان کی مذمت بیان کر رہے تھے جو اپنی نگاہیں نماز میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیتے ہیں تو آپ کا انداز شدید ہو گیا آپ کے انداز میں سختی آ گئی آپ کی گفتگو میں سختی آ گئی فشت دا قول فضالکا آپ کا قول شدید ہو گیا فی علکہ اس معاملے میں کس معاملے میں نماز کے دوران آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھانے کے معاملے میں حتیٰ قال یہاں تک کہ آپ نے کہا لن عن ذالک او لختفن ابسارحم کہ یقیناً یہ لوگ اس سے بعد آ جائیں گے یقیناً یہ لوگ اس حرکت کو چھوڑ دیں گے لام کا معنی نے یقیناً ہے تاکید کے لیے ہے یقیناً یہ لوگ بعد آ جائیں گے اندالکہ کا اس سے کس سے نماز کے دوران آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھانے سے یہ لوگ بعد آ جائیں گے او یا پھر لۃفطفن نابسارحم یقیناً ان کی نگاہیں اچھک لی جائیں گی ان کے دو کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوگا یا اللہ رب العزت سے یہ لوگ توبہ کر لیں گے اللہ سے ڈر جائیں گے اور اس حرکت کو چھوڑ دیں گے اور اپنی نگاہیں نماز کی جگہ پہ رکھیں گے آسمانوں کی طرف نہیں اٹھائیں گے یا پھر اللہ رب العزت ان کی نگاہوں کو اچک لے گا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوران نماز آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھانا کتنا غلط ہے اور کئی لوگ آج کل دونان نماز جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو وہ مسجد نبی میں آپ دیکھیں گے مسجد نام میں دیکھیں گے وہ آسمانوں کی طرف دیکھ کے دعا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ان کا انداز غلط ہے درست نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں خشوخو کے خلاف ہیں اب ہم آتے ہیں باب نمبر ستائیس کی طرف باب سلاۃ المریض یہ باب ہے مریض کی نماز کے بارے میں بیمار آدمی کی نماز کے بارے میں حدیث نمبر چار سو ساٹھ فور سکس زیرو خواہ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کا نام کیا ہے امام بخاری عال عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ویت ہے وہ کہتے ہیں کانت بی بواسیرو کہ مجھے بواسیر تھی بواسیر ایک بیماری ہے جسے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے اور اس کی وجہ سے انسان کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اور کئی اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عبران اور پھر خون کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ خون نکلتا ہے پخانے والی جگہ سے بواسیر کی وجہ سے تو کپڑے خراب ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے یہ سارے مسائل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کان بھی بواسیرو ہو مجھے بواسیر تھی فص التنبی یا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اللہ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا فقالت آپ نے فرمایا صلی نماز پڑھو قا کھڑے ہو کر فعلم لم فقا ایدن پس اگر تم میں سطاعت نہ ہو کس چیز کی کھڑے ہونے کی فقاید تو پھر بیٹھ کر یعنی کہ پھر بیٹھ کر نماز پڑھو پہلے کہا کہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرو اور اگر تم میں استطاعت نہ ہو کہ چیز کی کھڑے ہونے کی فقا عیدن تو پھر کیسے پڑھو بیٹھ کر کھڑے ہونے کی استاعت کیوں نہیں ہے شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے نارمل انسان نہیں ہے بیماری کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہوئے شدید مشقت کا سامنا ہے یا کھڑے ہونے کی وجہ سے بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے یا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وجہ سے کو خطرہ ہے کشتی میں نماز پڑھنے گرنے کا خطرہ ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو فرمایا فعلم تست اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو فقائد تو بیٹھ کر نماز ادا کرو فعلم تست بس اگر بیٹھنے کی طاقت نہ ہو فعال تو پہلو کی پہلو پہ فعال جم تو پہلو پہ کیا مطلب تو پہلو پہ نماز ادا کرو یعنی کہ ایک جانب لیٹ کر دائیں جانب لیٹ کر اچھی بات ہے دائیں جانم نہیں لیٹ سکتے بائیں جانب لیٹ کر یعنی کہ لیٹ کر نماز پڑھ لیں دائیں جانب لیٹ کر یا بائیں جانب لیٹ کر کسی ایک پہلو پہ دائیں پہلو پہ لیٹ جائیں یا بائیں پہلو پہ لیٹ جائیں اپنے پہلو پہ لیٹ کر نماز پڑھ لیں اس ادیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ نماز کی اسلام میں اہمیت کیا ہے کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں اور دوسری جانب آپ کے پاس پانی نہیں ہے تیمم کر لیں کسی بیماری کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے تیمم یم کر لیں آپ سفر میں ہیں دو نمازیں جمع کر لیں آپ سفر میں ہیں آپ آدھی نماز پڑھ لیں سنتیں چھوڑ دیں نفل چھوڑ دیں لیکن نماز معاف نہیں بلکہ اگر کوئی تیمم بھی نہیں کر سکتا ہم فرض کر لیتے ہیں دشمن نے کسی مسلمان کو شیشے کے کمرے میں بند کر رکھا ہے جہاں پہ مٹی بھی نہیں ہے غبار بھی نہیں ہے تیمم بھی نہیں کر سکتا تو وہ نماز بغیر تیمم کے پڑھ لے بغیر وضو کے بغیر تیمم کے لیکن نماز چھوڑنے کی جانچ نہیں ہے ناکزا نہ کرنے کی جانچ ہے تو یہ مم اسی لیے رکھا ہے کہ قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے اسی سہولیت دی سہولت دی ہے کہ نماز قضا کرنے کی جاس نہیں ورنہ شریعت کہتی کہ بھئی وضو کر کے نماز پڑھنی ہے جب تک آپ بیمار ہیں نماز رہنے دیں پانچ دن کے بعد پچیس نمازیں کٹھی پڑھ لیں نہیں قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا دیں جیسے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں اور اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ اسلام کتنا عظیم دین ہے بیماروں کا بوڑھوں کا کمزور لوگوں کا خیال رکھتا ہے یہاں پہ بیمار سے کہہ دیا گیا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اگر سات ہفتے بیٹھ کر ورنہ آپ لیٹ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کیجئے گا عمران بن حسین بیمار ہیں بواسیر کے مریض ہیں شدید تکلیف کا شکار ہیں انہوں نے نبی علی السلاطلام سے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے شفا دے دیں کیونکہ شفا دینے والا کون ہے اللہ رب العزت آپ مشکل کشا یا حادت روا یا شفا دینے والے نہیں ہیں ہاں آپ دعا کر سکتے ہیں باب نمبر اٹھائیس باب سلاۃ الخوف خوف کی نماز وہ نماز جو خوف کی حالت میں ادا کی جاتی ہے خوف کی حالت میں نماز کیسے ادا کریں گے دشمن کا خوف ہے دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہے دشمن سے لڑائی شروع ہونے کا خطرہ ہے ان حالات میں زور کی نماز کا اثر کی نماز کا کسی نماز کا ٹائم ہو کیسے نماز پڑھیں گے حدیث نمبر 461 461 اکسٹھ اس عدیس کے بیان کرنے پہ اتفاق کس کا امام بخاری کا امام مسلم کا ابن خوات ام من شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقا صلی اللہ صلاح تلخوف صالح ابن خوات سے روایت ہے وہ روایت کرتے ہیں، ام من اس آدمی سے من شہید رسول اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا یوم ذات الرق ذات الرق لڑائی کے دن ذات الرقا ایک غزلے کا نام ہے ایک جنگ کا نام ہے اس جنگ میں جو صحابی موجود تھا اس صحابی سے سال خوات روایت کر رہی ہیں یعنی کہ اس صحابی کا یہاں پہ نام نہیں ہے تو سال خوات روایت کر رہی ہیں اس صحابی سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے ذات الرقا کی لڑائی کے دن تو صلی اللہ صلاۃۃۃۃۃۃۃۃ الخوفی آپ نے خوف کی نماز پڑھائی جب نبی علی سات السلام نے ذات الرقا کی لڑائی میں خوف کی نماز پڑھائی تب وہ صحابی موجود تھے تو وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ان فتن یاد رہے نماز خوف کے کئی طریقے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلاط اسلام نے مختلف مواقع پہ یہ نماز پڑھی ہے کبھی کیسے پڑھی ہے کبھی کیسے پڑھی ہے یعنی کے دشمن کے حالات اور اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خطرے کی نویت کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی دشمن قبلے کی جانب ہوگا کبھی قبلے کی دوسری جانب ہوگا کبھی کیا صورت حال ہوگی کبھی کیا ہوگی ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے فی الحال دو طریقے یہاں پہ ہمارے سامنے ہیں اور یاد رہے کہ نماز خوف ایک رکت بھی پڑھ سکتے ہیں دو رقتیں بھی پڑھ سکتے ہیں تو انہ طاعفت کہ بے شک ایک گروہ نے صفت صف بنائی ماہو آپ کے ساتھ وہ طاہ فتن اور ایک گروہ دشمن کے سامنے رہا یعنی کہ آپ نے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصے نے آپ کے پیچھے صف بنا لی آپ امام بن گئے اور دوسرا جو مسلمانوں کا حصہ تھا مسلمانوں کا دوسرا گروہ جو تھا وہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا وہ نماز میں شامل نہیں ہوئے تو آپ نے نماز پڑھائی بل لطیم اس گروہ کو جو آپ کے ساتھ تھا اس صف کو جو آپ کے ساتھ تھی رق آتن کتنی نماز پڑھی آپ نے ایک رکت قا اما پھر آپ کھڑے رہے پھر آپ کھڑے ہی رہے دوسری رکت کے لیے اٹھے اور کھڑے رہے کھڑے ہو چکے ہیں دوسری رکت کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے رکو میں نہیں جا رہے وہ اتمول انفسین اور ان لوگوں نے اپنے لیے نماز مکمل کر لی کیا مطلب ایک رکت انہوں نے نبی علیہ ساط السلام کے ساتھ ادا کی ہے آپ کی امامت میں ادا کی ہے اس کے بعد دوسری رکت میں آپ کھڑے ہو گئے آپ آگے نہیں بڑھے اور ان لوگوں نے ایک رکت خود ہی ادا کر لی ہے اور ایک رکت ادا کر کے سلام پھیر کے وہ چلے گئے وہ تم فسم اور انہوں نے اپنے لیے نماز مکمل کر لی سمن سم سرفو پھر وہ فارغ ہو گئے پھر وہ پھر گئے چلے گئے فصفوت انہوں نے صف بنا لی وجا حل کن کے سامنے دشمن کے سامنے آپ نماز سے فارغ ہو جانے والوں نے دشمن کے سامنے صف بنا لی وجاعت وجافت الخرا اور دوسرا گروہ آیا کون سا گروہ جو پہلے دشمن کے سامنے تھا مرکی بقیت ہی تو آپ نے ان کو وہ رکت پڑھائی جو آپ کی نماز میں سے رہ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکت ہو چکی تھی دوسری رکت کے لیے آپ کھڑے رہے اور جو لوگ پہلے تھے انہوں نے خود ہی ایک رکت ادا کی سلام پیرا چلے گئے دوسرا گروہ آیا ان کو بھی آپ نے ایک رکت پڑھائی یہ آپ کی کون سی رکت تھی دوسری, دوسری اور ان لوگوں کی پہلی سمتن پھر آپ بیٹھے رہے اب آپ تحیات میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں سلام نہیں پھیر رہے بلکہ یہ جو لوگ آپ کے پیچھے جنہوں نے ایک رکت ابھی ادا کی بعد میں آ کے ان کے تشاوت میں پہنچنے کا آپ انتظار کر رہے ہیں یعنی کہ یہ لوگ اٹھ کے ایک رکت اور ادا کر لیں اور پھر اطحیات میں نبی علی صلی السلام کے ساتھ پہنچ جائیں مل جائیں وہ آتمولینفسم اور انہوں نے اپنی نماز مکمل کر لی ایک رکت آپ کے ساتھ ادا کی اور ایک رکت انہوں نے پوری کر لی سم سلم بھی پھر آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا تو پہلے گروہ نے اپنا سلام خود پھیرا اور دوسرے گروہ کو آپ نے ان کے ساتھ مل کر سلام پھیرا یعنی کہ وہ سلام کے موقع پہ آپ کے ابتدا میں تھے آپ کے مقتدی تھے تو یہ ہے نماز خوف کا ایک طریقہ اس طریقے میں آپ نے آپ نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ایک لشکر نے آپ کے ساتھ پہلی رکت ادا کی ہے اور آپ دوسری رکت میں کھڑے ہو چکے ہیں اور اس لشکر نے دوسری رکت خود ہی ادا کی آپ کی امامت کے بغیر اور سلام پھیر کے چلے گئے ہیں پھر دوسرا گروہ آیا ہے جب کہ آپ دوسری رقط میں کھڑے ہوئے تھے تو پھر آپ نے ان کو ایک رکت پڑھائی ہے اور پھر آپ تحیات میں بیٹھ گئے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی دوسری رقط مکمل کی ہے پھر تحیات میں آپ کے ساتھ مل گئے ہیں پھر آپ نے ان سب کے ساتھ سلام پھیرا ہے یہ ہے نماز خوف اس سے بھی کیا پیغام ملا کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں, نہیں, نہیں ہے اور یہ بھی پیغام ملا کہ نماز کو قزا کرنے کی اجازت نہیں, نہیں, ہے نہیں ہے نماز پڑھیں وقت پہ پڑھیں دشمن سامنے کھڑا ہے کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے پھر بھی نماز پڑھیں اور کوشش کریں جماعت کے ساتھ پڑھیں جماعت کے ساتھ ممکن نہ ہو اکیلے اکیلے پڑھ لیں اور اکیلے بھی باقاعدہ طریقے سے نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو آپ اپنی سواری پہ چلتے ہوئے پڑھ لیں اپنی اونٹنی پہ پڑھ لیں گھوڑے پہ پڑھ لیں جس پہ یاد کر رہے ہیں اپنے آپ جس ٹینک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ پاڑ لیں اور اگر آپ گاڑی پہ نہیں ہیں چل پھر رہی ہیں پیدل آپ لڑ رہے ہیں تو آپ پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ لیں اور پیدل چلتے ہوئے جیسے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں جتنا رکوع ہو سکتا ہے کر لیں جتنا سیدھا ہو سکتا ہے کر لیں اور اگر خطرہ ہے نیچے جھکنے میں تو جیسے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں نماز کو پڑھیں وقت پہ پڑھیں قزا نہ کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نمازوں کی اہمیت کو سمنے کی توفیق دے اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے ایک حدیث رہ گئی ہے اس کے بعد نئی فصل شروع ہوگی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ شاء درس میں ملاقات ہوگی و آخردوانا الحمد للہ ربی العالمین